اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف آتار گئی تو تمہارا جی اس سے نارا کے اس لیے کہ تم اس سے ڈرسنا اور مسلمانوں ہے کو نس